ان تمام احادیث کا خلاصہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ایک گروہ ہے جو کہ غالب رہے گا اس کا نام ہے طائفہ منصورہ غالب جماعت یہاں تک تو احادیث پیش کی گئی ہیں اب آگے ان احادیث کے بارے میں مختصر سی تحقیق ہے شیخ عبد بن عبد العزیز اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کو رہا عطا فرمائے یہ مصر کی جیل میں ہے یمن کی خبیص حکومت نے ان کو پکڑ کر مصر کے حوالے کیا ہے اور آج تک یہ مصر کی جیل میں ہے کتنے سال گزر گئے ہیں اللہ عالم ان کی کتاب ہے العمدہ فی اعداد جہاد کی تیاری کے سلسلے میں بہترین کتاب ہے اس کتاب میں شیخ عبد القادر بن عبد العزیز نے ایک عنوان قائم کیا ہے حلفر قطل حائفۃ کیا نجات پانے والی جماعت طائف منصورا ہے بات سمجھ میں رہی ہے نجات پانے والی جماعت کون سی ہے اہل سنت والجماعت جو کتاب و سنت کے مطابق چلتی ہے اور اتحاد اتفاق کے ساتھ رہتی ہے اور مسلمانوں کے اجماع کا خیال رکھتی ہے اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت آج کل تو نام بہت زیادہ ہو گئے ہیں جبکہ لوگ ڈیموکریٹ بھی بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر کفر میں داخل ہونے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور بدعت والے تو وہ پہلے ہی کہا کرتے تھے بات سمجھ میں رہی ہے کیا اہل سنت والجماعت ہی طائف منصورہ ہے یہ عنوان قائم کیا ہے شیخ عبد بن عبدالعزیز نے اپنی کتاب العمدہ میں اور پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عقیدے کی اکثر کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ فرقۂ ناجیہ یعنی اہل سنت و الجماعت ہی طائف منصورہ ہے جیسے کہ امام ابن تمیا رحمہ اللہ کے کتاب العقید الواسطیہ ہے اور حافظ حکمی کی کتاب معرج القبول کا مقدمہ ہے لبی طرح ان الفرقہ و طائفہ لئی <مترادفتین> لیکن شیخ عبد القادر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ طائفہ اور فرقہ یہ دونوں مترادف نہیں ہیں طائفہ کے معنی فرقہ ناجیہ اور فرقۂ ناجیہ کے معنی طائف منصورہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ ان طائفہ جز من الفرقہ طائفہ جو ہے یہ فرقہ ناجیہ کا ایک حصہ ہے فالطائفہ المنصورہ ہی الجزء او البعض القائم بنصرت الدین علما وجہادا من الفرقہ الناجیہ اللہتی ہی علی المنہج والاعتقاد الصحیح تو نتیجہ یہ نکلا کہ طائفہ منصورہ جو کہ دین کے غلبے کی خاطر علم اور جہاد کے ذریعے کوشش کرے گا وہ اس فرقۂ ناجیہ کا ایک ٹکڑا ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور منہج بھی ٹھیک ہے مکمل فرقۂ ناجیہ طائفہ منصورہ نہیں ہے اسی کی بنیاد پر ہم یہ بات بھی کہتے ہیں ان المجدد ہوا احد افراد طعفت المنصورہ مجدد جو ہے وہ طائف منصورہ کا ایک فرد ہوگا جو کہ اس زمانے میں اہم واجبات کو ادا کر رہا ہوگا جیسے کہ جمہور نے یہ کہا ہے کہ مجدد ایک شخص ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد آئے گا اور وہ اس دین کی تجدید کرے گا اور اس دین کی دوبارہ سے تعمیر کرے گا جو باتیں غلط آ گئی ہیں بدعتیں ہیں خرافات ہیں ان کو دور کرے گا تو مجدد جمہور کے قول کے مطابق ایک فرد کے لیے ہے یہ ایک پوری جماعت کے لیے نہیں ہے اور یہ مجدد طائفہ منصورہ کا ایک فرد ہوگا وہ دلیل فہاد عما یلی اور استاد عبد القادر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ طائفہ منصورہ فرقۂ ناجیہ کا ایک ٹکڑا ہے میرے پاس دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل سورت التوبہ کی یہ آیت ہے فلولا فرامن کل فرقن طائفہ لی تفقی دین کہ کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ایک طائفہ تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے یہاں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ طائفہ فرقے سے نکلا ہے گویا کہ طائفہ چھوٹی جماعت ہے اور فرقہ بڑی جماعت ہے فہاد عل آیا فرق مین الفرقی اس آیت نے فرقہ اور طائفے میں فرق کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ طائفہ فرقے کا ایک جز ہے وہ انہی الج القاف مین الفرقہ اور یہ فرقۂ نازیا کا وہ ٹکڑا ہے جو کہ علم اور جہاد کی بنیاد پر دین کی خدمت کرے گا جیسے کہ امام ابن کفیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے دوسری دلیل العلم الجہاد اس طائفہ منصورہ کی دو اہم صفات ہیں وہ کیا ہیں علم اور جہاد اور آپ کو معلوم ہے کہ علم اور جہاد دونوں اصل میں فرضی کفایا ہیں علم کا حصول بھی اصلاً فرضی کفایہ ہے اور جہاد بھی اصلاً فرض کفایا ہے علم جب تک کہ کوئی ایسا اہم مسئلہ پیش نہ آ جائے جس کا جاننے والا کوئی بھی نہ ہو اس وقت تک فرض عین نہیں ہوتا ہے فرض کفایا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس مسئلے کو نہیں جانتا تو اس کا حصول فرض عین ہوتا ہے حتیٰ کہ کوئی اس کو سیکھ لے اس کے بعد امت کے لیے فرض کفایا ہو جاتا ہے اسی طرح جہاد بھی اصلاً فرض کفایا ہے یعنی اصلاً جہاد اقدامی ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کے لیے خود کافروں کے ملکوں پر حملہ آور ہونا چاہیے نہ کہ وہ ہم پر حملہ آور, ہوں اور اس کے بعد ہم پھر اختلاف میں پڑ جائیں کہ جہاد اب فرض عین ہے یا فرض کفایا ہے نہیں جہاد تو اصلا فرض کفایا ہے کہ جہاد اقدامی ہے اصلا دفاعی جہاد تک حالات کے آنے کا انتظار کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے یہ تو بلی بھی کرتی ہے اس کے بچوں پر آپ حملہ کریں آپ کو بتائے گی وہ مرغی بھی اپنے چوزوں کے لیے کرتی ہے دفاع کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے وہ حالات کا دفاعی جہاد تک آ جانا یہ مسلمانوں کے شایان نشان نہیں ہے اسی لیے اصلا جہاد فرض کفایا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں جانا نہیں چاہیے کہ جہاد ہم پر فرض عین ہو جائے اور دفاعی حالت میں ہم آ جائیں ہمیں ہر وقت حملہ ور کی حالت میں ہونا چاہیے اقدامی حالت میں ہونا چاہیے بات رہی ہے اور جب جہاد فرض کفایا ہوتا ہے کافی افراد جب جہاد کو کر لیتے ہیں تو دوسروں سے ساقیت ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر جہاد فرض عین ہوگا یعنی اصلاً جہاد اور علم کی جو مشروعیت ہے وہ فرض کفایا کی بنیاد پر ہے جیسے ایک پورا شہر ہے کسی کو بھی میراث کا علم نہیں آتا کسی کو بھی تو آپ اس شہر والوں پر میراث کے علم کا حصول فرض عین ہے ان میں سے اگر چند افراد جو کہ کافی ہوں وہ میراث کا علم حاصل کر لے تو اب یہ فرض کفایہ بن جائے گا بات سمجھ مار رہی ہے اصل میں بات یہاں پر یہ بیان کرنی ہے کہ علم کا حصول اور جہاد یہ دونوں فرض کفایہ اعمال ہیں اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یجب علی البعض دون القل من ابنائ امتی القیام و کہ جو بعض پر واجب ہوتا ہے سب پر واجب نہیں ہوتا اس کو امت کے چند افراد کر لیں تو دوسروں سے ثابت ہو جاتا ہے اور یہ جو باز ہے جو علم اور جہاد کے ذریعے اس امت کی خدمت کرتے ہیں وہی طائفہ منصورہ ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ مکمل فرقۂ ناجیہ نہیں ہے بلکہ وہ بعض افراد ہیں بات سمجھ رہی ہے جب علم اور جہاد فرض کفایا ہے تو یہ تو بعض کے لیے ہے نا تو بعض جو ہے وہ طائفہ منصورہ ہے گویا کہ یہ فرقۂ ناجیہ کا ایک ٹکڑا ہے مکمل فرقۂ ناجیہ یہ نہیں ہے اور ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ طائف منصورہ میں سے بنے اور اس دین کی خدمت علم دعوت اور جہاد کے ذریعے کرے قال و تعالی علیہ کا فلیط نافسنافسون سورہ متفین کی آیت نمبر 26 ہے کہ اس مقصد کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ مقابلے کریں طائفہ منصورہ ٹھیک ہے کہ فرقۂ ناجیا کا ایک ٹکڑا ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم طائفہ منصورہ میں شامل ہوں اس لیے کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور وہ علم اور جہاد کے ذریعے اس دین کی خدمت کریں گے کل تو شیخ عبد القادر بن عبد العزیز کہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پر میرے نزدیک راجہ ہے کہ طائفہ فرقۂ عناجیا کا ایک ٹکڑا ہے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مکمل فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ میں بدل جائے گا آخری زبان وہ آخری زمانے میں ہوگا جب مسلمان شام کی طرف چلے جائیں گے اور عیسا علیہ والسلام وسلام دجال کے خلاف لڑنے کے لیے اتریں گے کما فل احادیث صحیح جیسے کہ صحیح احادیث میں آیا ہے وہ اللہ کا تنزل الروایات التی دکرت انفہ تک شام او بیل مقدس تو ان روایات کا محمل جن میں یہ آتا ہے کہ طائفہ منصورہ جو ہے وہ شام یا بیت المقدس میں ہوگا تو آخر زمانے میں ہوگا جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے اور یہ اس طائفہ منصورہ کے آخری ٹکڑے کے لیے ہوگا جو کہ قیامت سے پہلے آئے گا لیکن اس سے پہلے جو زمانے ہیں اس کے اندر فالطائفہ قد بھی شام او بغیر ہی طائف منصورہ شام میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر شام میں بھی ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں بھی ہو سکتا ہے آپ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں فتح المجید شرح کتاب التوحید کتاب التوحید کی شرح فتح المجید اس کتاب کے اندر شرح و طعفات منصورہ کے باب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں واللہ تعالی عالم یہ اقتباس استاب مصاب سوری حفظہ اللہ نے العمدہ نامی کتاب سے نقل کیا ہے اس اقتباس کا خلاصہ میرے بھائیو یہ ہے کہ طائفہ منصورہ جو کہ علم اور جہاد کے ذریعے اس دین کی خدمت کرے گا وہ اہل سنت والجماعت کا ایک ٹکڑا ہوگا مکمل اہل سنت والجماعت کا طائفہ منصورہ بن جانا ضروری نہیں ہے اگرچہ اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس کے لیے سب کوشش کریں بات سمجھ میں رہی ہے تو اہل سنت والجماعت کے بہترین گروہ وہ ہیں جو کہ علم اور جہاد دونوں کو ایک ساتھ لیے چلتے ہیں ایک ہی وقت میں وہ علما بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں وہ مجاہدین بھی ہیں مجاہدین اصل معنی میں اور نہ ہر کوئی اپنے کام کو اس وقت جہاد کہتا ہے بے روزگاری کے خلاف جہاد ہو رہا ہے مہنگائی کے خلاف جہاد ہو رہا ہے مچھروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے جہالت کے خلاف جہاد ہو رہا ہے اللہ بہت سارے جہاد اس وقت ہو رہے ہیں حالانکہ یہ معنی جو اس وقت ہمارے یہ حضرات سمجھ رہے ہیں انہیں اس امت کے صحابہ کرام اور اکاویرین نے نہیں سمجھا تھا ان کو تو جب حیا الجہاد کی آواز آتی تھی تو وہ سب اپنے تیر و کمان کو تیار کر کے نکل تھے ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ قلم اٹھا کر لائے کہ کون سے حدیث لکھوں بتائیں یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ فقہ کی کتاب اٹھا کر لے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کون سا مسئلہ میں لکھو نہیں وہ تو جہاد کسی کو سمجھتے تھے کہ کافروں کو مارنا ہے بات سمجھ میں رہی ہے تو صلاح صلیحین نے اس دین کو جس طرح سمجھا ہے ہمیں بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے ان کی پوری سیرت ہمارے سامنے موجود ہے ان کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں اب تو حالت میرے بھائیوں اس درجے تگا پہنچی ہے کوئی شخص جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے تو اساتذہ اس کو سختی سے روکتے ہیں اور مجھے یہ بات کبھی بھی نہیں بولتی کہ ایک استاد نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم پہاڑوں میں جا کر اپنی عمر ضائع کرو گے نو زب گویا کہ جہاد میں جانا عمر ضائع کرنا ہے ان کے مطابق جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی جو ہے جہاد سے عبارت ہے یعنی قطال فی سبیل اللہ سے یعنی ہم نے جامعہ کو اگر چھوڑ دیا ہے اور نوکری کو اگر چھوڑ دیا ہے گویا کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے ان حضرات کی یہ فکر ہے تو جن حضرات کی دانشمندی اور دینی سمجھ بوجھ اس درجے تک پہنچی ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ کیا میل ملائیں گے کیا سمجھائیں گے آپ ان کو جبکہ وہ خود شیخ الحدیث ہیں خود مفتی اظام ہے وہ اذام ہیں تو کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ جب وہ خود اس دین کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ جہاد میں جا کر اپنا وقت ضائع کریں گے آپ تو اچھے خاصے قابل آدمی ہیں لائق ہیں اور درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ آہستہ آہستہ آپ کے شاگردوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں جہاد میں جاؤں گا تو آپ اپنی عمر ضائع کریں گے نعوذ اللہ ان کے مذہب کے مطابق میرے دوستو فائفہ منصورہ وہ ہے جو علم اور جہاد دونوں جھنڈوں کو اٹھا کر چلتا ہے یعنی اگر ہم اہل سنت والجماعت کو ایک پرندے سے تشبیح دیں تو اس پرندے کے دو پر ہوں گے ایک پر علم کا ہوگا اور ایک پر جہاد کا ہوگا اسی وجہ سے ہم ہر وقت یہ بات کہتے ہیں الحمدللہ مدرسے میں بھی ہمارا وقت گزرا ہے اور جہاد کے میدان میں بھی الحمدللہ وقت گزر رہا ہے اللہ تعالی قبول فرمائے اخلاص عطا فرمائے ہمارے تجربات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جہاد جس میں علم نہ ہو وہ بھی خطرناک ہے اور وہ علم جس میں جہاد نہ ہو یہ بھی خطرناک ہے دونوں خطرناک ہیں وہ حضرات جو کہ اس وقت ہزار قسم کی تعویلیں کرتے ہیں اور جہاد کی باتوں کو ادھر سے ادھر رگڑتے رہتے ہیں حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جہاد ہوتا کیا ہے کہ بھی آئے تو صحیح وہ لوگ میدان جہاد میں آ کر بیٹھے تو سہی ان کو پتا چل جائے گا کہ جہاد کیا ہوتا ہے تو وہ اتنی دور بیٹھ کر کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہجرت کرنا جائز نہیں، ہے کوئی کہتا ہے کہ جہاد کرنے کا یہ وقت نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کو نہیں مارو کوئی کہتا ہے کہ پاکستانی پولیس جو ہے یہ تو فرشتے ہیں حجیب عجیب باتیں ہیں یہی وجہ ہے میرے دوستوں امام ابن تیمیا رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جہادی فتح ہوا آپ جہادی علما سے لیں اس لیے کہ ان کو زمینی حقائق کا علم ہوتا ہے ہمارے علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور حق پر ثابت قدم فرمائے تو ان کے علم کی پختگی پر ہمیں شک نہیں ہے لیکن حقائق کی واقفیت میں ہمیں صرف شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ نہیں جانتے ان کی اکثریت کو علم نہیں ہے کہ یہاں وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے اس لیے تو جب سوات میں ہمارے ساتھیوں نے تحریک شروع کی تو پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم نے ساتھیوں سے یہ پوچھا کہ یہ سوات والے کیا چاہتے ہیں تو ساتھی نے کہا کہ سوات والے یہ چاہتے ہیں کہ سوات میں ہندوؤں کا نظام نافذ کیا جائے بہت سخت غصے میں یہ بات اس نے کی اور مجلس ختم ہو گئی اب آپ مجھے بتائیں کہ اس دین کے جو مفتیان ہیں اور جو شیخ الاسلام ہے وہ یہ سوال کریں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ سوات والے کیا چاہتے ہیں تو ساتھی نے کہا کہ سوات والے یہ چاہتے ہیں کہ سوات میں ہندوؤں کا اور سکھوں کا نظام قائم کیا جائے اس کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہیں اور مجلس بس ختم ہو گئی کہ آپ ادب میں اور آبرین کی یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو جب آپ اکابر ہیں آپ کو اصاگرن کا کوئی خیال نہیں ہے جوانوں کی شہادتوں کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت و ناموز کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے تو کس چیز کا اکابرین ہیں کس چیز نے آپ کو اکابر بنایا ہے کتاب و سنت کی وجہ سے آپ اکابر ہیں جب خود آپ کتاب و سنت کا احترام نہیں کرتے تو آپ کس چیز کے اکابر ہیں لال مسجد کے واقع میں بھی یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ بڑے بڑے علما ہیں لیکن جہاد کی کوئی خبر ان کو نہیں ہے زمینی حقائق سے وہ واقف نہیں تو انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کے قتل عام کے منظر کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا وہ پیٹ جو کہ بہت بڑے بڑے ہیں بس جیسے کچھ بھی نہیں وہ خیر خیریت ہے کچھ بھی نہیں